مسلک کی چند مساجد میں نماز کے بعد زیادہ تر پروگرام لاؤڈ में میں ہوتے جس کی وجہ سے دوسرے عبادت میں فرق پڑتا ہے یہ تو میں نے جواب اپنے گفتگو میں دے دیا جب اتنی زور سے قرآن پڑھنا منع ہے کہ کسی کے نماز میں خلل آئے تو دیگر اور چیزوں کا پڑھنا کیوں منع نہیں ہوگا لہذا جہاں بھی ہو لمٹ میں ہونا چاہیے جیسے لوگ نماز پڑھ لیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے یہ اصل میں کچھ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ درگزر سے کام لیں مثلا ایک صاحب آئے آنے کے بعد ان کو معلوم ہے کہ دعا ہو رہی سب لوگ دعا کے بعد نکلیں اور بالکل بھی سہن میں کھڑے ہو کر نیت باندھ لیں اب لوگوں کا کیا ہوگا پریشان ہوں گے لوگ یا نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں جب امام صاحب کی دعا ختم ہو جا جگہ جب خالی ہو جائے تو آن کر کے پھر اپنی نیت کر لیں با حضرات آخری ماں جنہوں نے چار سنتیں نہیں پڑھی اب چار سنت نہیں پڑھی تو امام کے دعا کے بعد آپ کھڑے ہوں یا تو امام کی دعا متاثر ہو اور چار سنتیں یا تو آپ کہیں گے بھائی اس میں کچھ گڑبڑ ہو رہی اس میں اگر ہم منصفانہ مزاج سے کام لیں تو جو چار سنتیں آپ کے رہ گئے ہیں زور میں وہ بعد میں پڑھی جائیں یہ بات بھی سنی یہ دونوں طرح جا دو سنت پڑھ کے بھی چار پڑھ لیں یا چار سنت پڑھ کے بھی دو پڑھ لیں دونوں طرح جائز اور دونوں فریق کے پاس الگ الگ اس کے دلانے جب آپ نے چار سنتیں بات کے نہیں پڑھی تو آپ ذرا دعا ہو جانے جب دعا ہو جائے لوگ نکل جائیں اب آپ اپنی چار سنتیں پڑھ لیں تاکہ نہ نماز میں دعا میں خلل آئے گا نہ آپ کے نماز میں خلل آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ